السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آواز ٹھیک ہے سب کو آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے یا کوئی مسئلہ کسی کو اچھا جی جی کے ساتھ کہ میں دو دن کلاس نہیں لے سکا بہت ہی مجبوری تھی ورنہ تو عادت بھی یہ نہیں ہے کہ سبق ایم میں کوئی اورم کیا جائے یا کہیں بھی مصروفیت رکھی جائے نہیں تو یہ عادت ہے اور نہیں یہ ذہن ہے لیکن بہت ہی انتہائی مجبوری کی حالت میں گیا ہوں اور بہت ہی ضروری تھا جانا تو اس لیے تو اس لیے تمام سے بہت بہت معذرت انشاءاللہ شاء اللہ کوششیں گے کہ وقت پر اور کبھی بھی ناغہ نہ ہو سبق کا آپ بھی یہی کوشش کریں انشاءاللہ میری بھی یہی کوشش رہے گی اللہ کبیرا اچھا تو سب جی جیب والے خاموش نظر آ رہے ہیں کوئی آپ بھی بات کیجئے کچھ ہمارے ساتھ آپ بھی شریک رہے ہیں جی میری آواز سن رہے ہیں وائس اوکے سکائپ این وائس اوکے جی ٹھیک ہے جی صحیح تو آپ لوگ نئے آنے والے حضرات ہیں جتنے بھی ہیں آپ لوگوں کی پہلی پہلی کلاس ہے اور پہلا پہلا درجہ ہے تو سب سے بڑی چیز جو ہے کہ یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے اور اس کے علاوہ جو انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ رب العزت نے انسان کے لئے اور انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے فلم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض ویسے کے جی ٹھیک ہے تو ایک انسان جو اس کے اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے تو اسے ہی وہ بھول جائے اور اسے ہی ترک کر دے تو اسے پھر انسان تو نہ کہا نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے تو پھر دوسری مخلوقات حیوانات میں شامل کرنا چاہیے کہ جس اپنے مقصد کا ہی پتہ نہ ہو تو اس لیے اللہ رب العزت نے اگر مجھے اور آپ کو اس دین کی طرف آنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے اس لیے کہ ہمارے ہی کتنے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو اس وقت اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں وقت گزار رہے ہوں گے اور پتہ کیا سے کیا کر رہے ہوں گے اور گناہوں میں مشغول ہوں گے لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماحول سے کھینچ کر ہمیں ایک ایسا ماحول عطا فرمایا کہ جس میں ہم کم از کم اگر اور کچھ نہیں تو اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کر رہے تو اگر ایک انسان اللہ کی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتا ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے اس کی کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہے تو اس لیے تو جو جو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملی ہے ہمیں تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہم موقع کو اور وقت کو غنی جانیں کیوں جو جو لمحہ ہم سے گزر رہا ہے اس نے کبھی واپس آنا نہیں ہے اور جو جو کسی نے اس لمحے کے اندر اس سیکنڈ کے اندر اس منٹ کے اندر اس گھنٹے کے اندر سیکھ لیا سو سیکھ لیا اگر نہیں سیکھا تو وہ گیا اور گزر گیا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں سدائش دوران دکھاتا نہیں یہ جو گزرا ہوا وقت ہے یہ پھر لوٹ کر نہیں آتا بس جو چلا گیا جو چلا گیا زندگی کی گھڑیوں میں سے وہ گھڑیاں کٹتی جا رہی ہیں کٹتی جا رہی ہیں تو زندگی کم ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے صبح سے شام تک کہ اپنے اوقات کو تقسیم کار رکھیں کہ کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور کس وقت میں کیا کام کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ شاء آپ اپنی زندگی میں کامیابیاں بھی دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ کامیابیوں کی شڑیوں سے آپ چڑھتے چلے جائیں گے پر اگر آپ نے وقت کو تقسیم نہیں کیا کبھی آپ کا وقت کسی نے لے لیا کبھی آپ کا وقت کسی نے لے لیا تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ویسے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو ایسا مت کیجیے اپنے ٹائم کو تقسیم کریں اس وقت آپ نے کون سا سبق پڑھنا ہے کیا دیکھنا ہے کیا یاد کرنا ہے کس وقت گھر والوں کو ٹائم دینا ہے کس وقت آپ نے کھیل میں حصہ لینا ہے یا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مصروفیات ہیں تو اس لیے اپنے ٹائم کو تقسیم کریں ایک اور باقی یہ جو آپ ہم جو علوم پڑھنے لگے ہیں ان کے اندر میں نے جو بھی کلاس شروع ہوئی ہے اس کے اندر میں نے یہ بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہے نیت کا خالص ہونا کہ ہماری نیت خالص ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ جو سیکھنے لگے ہیں ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور اللہ رب العزت کے رضا کے لیے بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے ظاہر ہے جو بھی انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس سے ایک مقصد ہوتا ہے اب ہم بیٹھے ہیں میں بولے, میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہیں تو اب اس کا کوئی مقصد تو ہوگا ہمارے ذہنوں میں کُنیت تو ہوگی کہ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں ہم یہ اس لیے یہ فنون اور علوم کو سیکھ رہے ہیں کہ ان علوم اور فنون کو سیکھ کر ہم اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت نے جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے پھر اسی کتاب اللہ کے احکامات کی تجری صحیحہ سے ہوئی یعنی عین جو مکمل شریعت ہے اس کو ہم سمجھیں اور اصل جو اصل جو علوم ہیں حدیث اور قرآن کریم ان کو ہم تب سمجھیں گے کہ جب ہم علوم اور فنون حاصل کریں گے اور ان کو سیکھیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم اصولی دین جو ہیں وہ کیا ہیں احادیث ہیں اور قرآن مجید ان کو ہم سمجھ سکیں گے تب سمجھیں گے جب ہم علوم اور فنون سیکھیں گے ہم یہ جو علوم اور فنون سیکھ رہے ہیں ان سے مقصد کیا ہے اصل شریعت کے احکامات کو سیکھنا ہے اور وہ ہے حد قرآن و حدیث ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے اور دین کا ایک اہم حصہ ہے اس لیے اس کے اندر ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں علم کا حصول بھی بالکل یکسوئی کے ساتھ ہونا <حالة> <حالة> <حالة> <سلام> چاہیے اور اچھے طریقے سے ہو علم کے حصول کے ساتھ ساتھ عمل ہو عمل علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا ضروری ہے اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے سب سے پہلے نیت ہے نیت کے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ علم کا حصول ہے علم کے حصول کے بعد عمل ہے اور اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ جو آپ نے علم سیکھا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں یہ علم کا تقاضا ہے اور یہ اس کا حق ہے باقی چیزیں جو مال ہے مال و ذر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو اگر آپ استعمال کریں گے اور آپ دوسروں کو دیں گے تو وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہ جو علم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ دوسروں تک پہنچائیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جی فیاض کیوں? ایسا کیوں ہو رہا ہے باقی سب کو آواز آ رہی ہے کلیئر حمزہ اقبال آواز کیسی ہے آواز کلیئر ہے یا نہیں جی مکمل آواز آ رہی ہے یا آواز کٹ رہی ہے بیچ میں سے جی بتائیے ذرا ٹھیک ہے ملک کامران آواز صحیح ہے حمزہ اقبال جی صحیح ہے فیاض آپ بتائیے اب صحیح ہے ٹھیک ہے تو میں نے بتایا کہ نیت کے ساتھ عمل عمل علم علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اور اس کے دائم, اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانا یہ علم کا مقصد یعنی آپ جو حصول علم انسان نے جو علم حاصل کیا ہے اس کا ایک حق یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے تو یہ بہت ضروری ہے اور اس سے آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائیں گے اور مزید آپ کے علم کو آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے اور علم آگے کھلتا چلا جائے گا اس لیے کہ جو چیز آپ ایک ہے چیز کا سمجھنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سمجھانا اس میں بہت بڑا فرق ہے ایک آپ انسان سمجھ جاتا ہے اتنی اتنا مشکل نہیں ہوتا سمجھنا لیکن ایک ہوتا ہے سمجھانا اس لیے کہ آپ جس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز سے جو آپ سکھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں نہ بلد ہوتا ہے اور ایسا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس حوالے سے آپ جب اسے سمجھاتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے اور اس میں آپ کا بڑا علم چاہیے ہوتا ہے اور اس میں آپ کا علم کھلتا ہے اس کے لیے آپ مطالعہ کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسی میری بات دوسروں کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور مختلف کتابیں دیکھتے ہیں اگر کوئی آپ ایک فن پڑھا رہے ہیں تو اس فن سے متعلق کئی ساری کتب دیکھتے ہیں کہ کیسے میری بات دوسروں کو سمجھ میں آ جائے تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسروں تک پہنچانا اس علم میں اس لیے اضافہ ہوتا ہے اور علم کھلتا رہتا ہے تو اس لیے سارے ساتھی ہی یہ کوشش کریں کہ جو بھی چیز جو بھی کام کی بات جو بھی پتے کی بات آپ کے ہاتھ لگتی ہے تو آپ اسے محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کریں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے نظر اللہ عمران سمع کما سمیا اللہ رب العزت تازہ رکھے اس شخص کو نظر اللہ عمران سمیا مقالتی جس نے میری بات کو سنا میری باتوں کو سنا فو پس انہیں محفوظ کیا حکامہ سمجھا پھر اس نے اس بات کو اس میری بات کو دوسروں تک پہنچایا ایسے ہی جیسے اس نے سنا تھا یعنی اپنے آپ سے بیچ میں کچھ اضافہ نہیں کیا جیسے ہی احادیث اس کو ملی اس نے ویسی ہی احادیث جی فیاض فیاض بتائیں آپ کو آواز آ رہی اب جی فیاض باقی سب میری آواز سن رہے ہیں وائسو کہہ جی فیاض ذرا آپ اپنا سسٹم بھی چیک کر لیجئے گا کہیں آپ کے جی اچھا دیکھ لیں باقی تو میرا خیال سے اوکے ہے سب ساتھیوں کو آواز بھی آ رہی ہے اور دیکھ لیں اب کیسی آ رہی آواز آپ کو فیاض جی فیاض سن رہے ہیں آپ میری آواز فیاض اے جی صحیح ہو ہو. کیا بات کر رہا تھا جی حدیث حدیث سن نظر اللہ عمران سمیا مقالتی اللہ رب الازہ رکھے اس شخص کو جس نے میری بات کو سنا اسے محفوظ کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا ایسے ہی جیسے اس نے سنا تھا تو اس لیے اس حدیث کا مصداق بنی کہ آپ کو جو بات ملتی ہے ویسے ہی آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے اس میں آپ کا بھی بلا ہو کسی دوسرے کو بھی اپنی بلائی کے اندر ضرور شریک کیجئے اور اس میں جو آپ کی اچھی بات پر عمل کرے گا آپ کو تو اجر ملے گا ملے گا لیکن جو وہ بندہ ہو, وہ کام کرے گا آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق عمل کرے گا اس کو اس کا مکمل ثواب ملے گا اور جتنا ثواب اس کو ملا ہے اسی کی بے آپ کو بھی ثواب ملے گا جی اس لیے کہ آپ نے جو بات اس کو بتائی ہے ایک تو اس کو سواب ہوگا جو کام کرنے والا ہے عامل کا ٹھیک اور دوسرا جس نے بتایا ہے جس نے اس کو تبلیغ کی ہے جس نے اس تک بات پہنچائی ہے ایک ہے اس کو بھی اسی کی بقدر قدر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملا ہے یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے تو اس لیے کوشش کیجیے کہ دوسرا تک بھی بات جو صحیح بات ہو اور شریعت مطابق ہو وہ دوسروں تک تو کریں اور اور کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے اس لیے تعالیٰ مجمعین ایک ایک مہینہ اتنا اتنا عرصہ ایک ایک آیت پر لگا دیتے تھے اس لیے کہ جب تک ان کا عمل اس آیت کے مطابق اس حکم کے مطابق نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک وہ اگلی آیت پڑھتے ہی نہیں تھے اگلی آیتیں اگلا سبق لیتے ہی نہیں تھے جب تک پچھلے کے مطابق عمل اور پوری زندگی میں اس کو نہیں لے آتے تھے ٹھیک ہے اس لیے کئی سارے صحابۂ کرام سے آ, منقول ہے کہ انہوں نے آ, کتنا کتنا عرصہ انہوں نے جو ہے نا سر میں لگا دیا اس کو حفظ یاد کرنے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان علوم کو سیکھتے رہے جب تک سیکھا نہیں جاتا تھا دس دس آیتیں کرتے تھے تو اگلی دس آیتیں نہیں لیتے تھیں اس لیے علم کا حصول ہو اور اس پر کیا ہو عمل ہو عمل ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کیا مرحلہ عمل کے بعد دوسروں تک پہنچانا یہ تو ہوگی بات ہے تمہیدی اس میں ایک مین بات جو چلتے دور کے حوالے سے بہت اہم اور بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے جو میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی وہ ہے اختلافات سے بچنا اختلافات سے پہیز یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے بس جو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے بس اپنے کام سے کام رکھیے کوئی آپ کو کہیں کہ بھئی یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے آپ کہتے ٹھیک ہے جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ٹھیک فرمایا لیکن آپ اپنے کام سے اپنے متعلقہ لوگوں سے چلیے اگر آپ کو کہیں مشکل ہے کوئی بات ہے ایسی آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو وہ تو ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ سے ہیں یہ کسی سے جس پر آپ کو اعتماد ہے آپ کون سے زید... کہ اپنی کی کیا؟ یہ کہ اختلافات کے اندر اور ہاں خام اور وقت کا دیا یہ بالکل فضول ہے کون کیا ہے کیا ہے مختلف تنظیمیں ہیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی لوگ کیا ہیں کس کی اپنی مدد تک پہنچ اور افسر جو لوگ ہیں ان کی طرف آپ توجہ اگر ایک بندہ ہے وہ اگر کہیں سے سفر کرنا چاہ رہا ہے اور اپنی ایک منزل کی طرف اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے وہاں تک جانا ہے اگر وہ جا رہا ہے لیکن راستے میں اگر وہ رک جاتا ہے گاڑی اسٹاپ کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اتر کر وہیں بیٹھ جاتا ہے یہ درائیں دریں کام میں مصروف ہو جاتا ہے تو, تو گاڑی اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی اس تو وہیں رہتا ہے وہ تو منزل مقصود تک پہنچے گا ہی نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی منزل ہے آپ اس پر نظر رکھیے اور چلتے چلے جائیے راستے میں جو لوگ یا رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ ان کی طرف توجہ نہ دیجیے ہر گرنا دیجیے بس اپنے کام سے کام رکھیے اور اصطلاحات سے بچیے جتنا بھی وہ ممکن ہو سکتے باقی دین کے حوالے سے یا کہیں بھی شرعی حکم کے حوالے سے آپ کو کوئی شک شبہ ہے یا کہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ضرور پوچھیے لیکن خام کے بحث میں باسر تکرار یہ بالکل فضول ہے ہو سکے جتنا ممکن ہو احتراج کیجیے اور دور رہیے جتنے لوگ آپ آپ کے پاس آتے ہیں اختلافاتی اختلافی باتیں کرتے ہیں اختلافاتی اختلاف, اختلافی بحث و باسا کرتے ہیں تو آپ ان کی ہاں میں ہاں میں لا ان کو کہہ لیجیے جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن آپ اپنے راستے پر چلیے لیکن بشر طے کے آپ جو راستے پر چل رہے ہوں وہ راستہ صحیح ہو آپ کو اپنی ذات پر اعتماد ہو کہ ہاں مل... ٹھیک لوگوں کی ابتدا میں چل رہا ہوں یا ٹھیک لوگوں کے راستے پر چل رہا ہوں جب آپ کو یہ یقین ہو تو آپ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزاریے اور اپنے مقصد پر چلتے رہیے رستے میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں ان کو ان کی طرف توجہ نہ دیجیے اتنی بات سمجھ میں آگئی گئی آپ کو یہ بہت ضروری ہے اس زمانے اور اس چلتے دور میں اور اس وقت میں یہ بہت بہت ضروری ہے اختلافات سے بچنا ہر ایک بندے کو دیکھیے وہ اختلافات کے اندر الجھا ہوا ہے عالم ہے یا غیر عالم ہے جو بھی ہے لیکن وہ اخترافات کے اندر الجھا ہوا ہے تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیجئے جتنا بھی ممکن ہو ٹھیک ہے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کچھ پڑھ پلے پڑھا کے نہیں جی حمزہ اقبال ٹھیک ہے اچھا اب ہے آپ لوگوں کی میرے پاس جو اس گھنٹے کے اندر ہیں جو اس سبق کے دوران جو کتابیں جو میں نے پڑھانی ہیں وہ ہیں دو ایک علم الناح اور ایک دونوں علم النا. ایک فن ہے غصہ متعلق اس پر بات ہوگی علم الناح اور النا. ہیں سب کے پاس موجود کتابیں پی ڈی ایف میں ہوں یا کسی شکل میں ہو کتاب کس کس کے پاس کتاب ہے بتائیے جی دونوں کتابیں علم الناح اور عوام النا. حمزہ اقبال کے پاس ہیں جی اور کس کس کے پاس کتابیں ہیں علم الناح اور عوام اللہ جی جی بتائیے میسج کیجیے والے جن کے پاس اقبال اور آر رحمان کے علاوہ ٹھیک ہے جن کے پاس وائس اوکے okay. وائس اوکے okay. جی وائس اوکے okay. جی ٹھیک ہے جی صحیح تو جن کے پاس کتابیں موجود ہیں تو تو ٹھیک ہے جن کے پاس موجود نہیں ہیں تو کل موجود ہونی چاہیے علم الناح اور عوام الناح اس گھنٹے کے اندر باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ بات کریں گے نو بج کر تیس منٹ پہ تو اس لیے سارے ساتھی وقت پہ آنے کی کوشش کریں ساڑھے آٹھ پہ ہماری کلاس شروع ہوتی ہے آٹھ بج کر تیس منٹ پہ یہ اگلی کلاس ہوا کرے گی نو بجے تک اور پھر اگلی کلاس فی الحال ان دنوں میں نو بج کر تیس منٹ سے دس بجے تک ان شاء اللہ عظیز ٹھیک ہے سارے ساتھی وقت پہ آنے کی کوشش کریں اور یہ ہے کہ کتابیں سب کے پاس موجود ہونی چاہئیں کل انشاء اللہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور بتائیے جی جی کوئی بات پوچھنی ہو جی ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کبر کبیرہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آرام آرام سے پڑھیں گے اور ٹھیک سمجھا کے آپ کو چلیں گے کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسان فنون ہے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ العزیز آرام آرام سے چلتے جائیں گے جہاں سمجھ نہیں آئے گی اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے جب تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کسی ایک اسٹوڈنٹ کو بھی اس وقت تک ہم اگلا سبق نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ان اللہ اس لیے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈٹ کر چلیں اور زبردست کر کے پڑھیں جو وقت آپ کے پاس ہے جو ٹائم ٹیبل فکس ہے اس کے مطابق آپ مکمل وقت دیجئے اور صحیح دل لگی کے ساتھ یہ کام کیجئے. باقی اوقات میں جو جو آپ آپ حضرات کی مصروفیتیں ہیں انہیں جاری رکھیے لیکن جو وقت اس کے لیے مختص ہے تو وہ اسے ہی دیجیے اور یہی اس وقت میں یہی کام کیجئے کسی اور کام میں مصروف مت ہوں اور بالکل یکسوئی بہت ضروری ہے یکسوئی کے ساتھ کام میں لگیے اور بالکل اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی آپ کے ساتھ مدد فرمائیں گے اور آپ لوگ دوم میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور میں بھی انشاءاللہ شاء آپ حضرات کو دوم میں ضرور یاد رکھوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ